اب ہم تو اس کے پابندی کے جو سوال کیا جائے ہم تو اس کی خواہش ہے کہ مسائل پوچھے جائیں جواب تو سب دیں گے آپ کو لیکن مسائل پوچھیں تاکہ جس کے لوگوں کو زیادہ ضرورت مسئلہ یہ ہے کہ حاجیوں آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو اچھا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو لوگوں کو اس میں یہ پریشانی کیا حضور علیہ السلام کی ذات کعبے کا بھی کعبہ ہے کیا حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار جو ہے وہ کیا کعبے کا بھی کعبہ ہے اب قرآن کی آئے سن لیجئے ارشاد باری تالا ہوا یہ آئے مکی ہے جب حضور مکہ مکرمہ لاق سم و بے نہیں مجھے قسم اس شہر کی انتہم بحادل بلک میرے محبوب یہ قسم اس لیے اس شہر کی ہے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کابے کی عظمت ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ کابے پر روزانہ ایک دن میں ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ساٹھ رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کابے کا طواف کرتے چالیس رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں اور بیس رحمتیں ان کو ملتی ہیں نہ عبادت کرتے ہیں نہ درو شریف پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں خالی بیٹھے کعبے کو دیکھتے رہیں صرف کعبے کو دیکھتے رہیں تو بھی بیس رحمتوں کے وہ مستحق ہیں خالی کعبے کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے لیکن یہاں فرمایا کہ مجھے قسم اس شہر کی اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے یا مجھے اس لیے کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے یا اس اصلی ہے کہ یہاں حجر اسود کیا اس ہے کہ یہاں متاف تواف کیا جات انتم بے حادل بلت میرے محبوب اس شہر کی قسم اور یہ شہر میری نظر میں مکرم موز اس ہے کہ تو اس شہر میں رہتا اب اس نس کو سامنے رکھ کے قرآن کے اب دیکھیں اختلاف معاملات کو سامنے رکھ کر کے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو مسلک کا مسئلہ ہے تو حلوے مانڈے کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ خدا کا خوف کریں اب مجھے بتائیے حضور اب کی شہر میں رہتے ہیں اب جب حضور مدینہ میں رہتے تو وہاں قسم ارشاد فرمانے کا سبب بھی حضور کی جلوہ گری تو اب حضور علیہ السلام کہاں جلوہ گر ہیں مدینے مناور میں جلوہ گر ہیں لہذا اللہ تعالی کو وہ شہر سب سے زیادہ پسند ہے اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر اقبال نے اپنی مصنوعی میں ذکر کیا کہ مجنو سے کسی نے پوچھا میاں مجنو تمہیں کون سی جگہ زیادہ پسند تو مجنو کا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ارے جہاں لہلا ہو جس شہر میں لیدلا ہو وہ شہر ہمارے لیے بہت پسندیدہ اگر ہماری لیلا قبرستان میں بیٹھ جائے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے مکرم موز اس لیے کہ ہم تو لا کے ماننے والے جہاں لہلا بیٹھ جائے بلا تشبی بلا تشبی حضور علیہ السلام اس وقت کے مدین منورہ میں تو اب وہ جگہ اللہ تعالی کو پسند ہے اب آئیے علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ مدینہ مناورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ اس میں مختلف اقوال آپ گہرائی میں جان لیکن امت میں پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں زمین کی وہ جگہ جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ زمین کے فضیلت نہ کعبے کو ہے نہ حجر اسود کو ہے نہ مطاف کو ہے نہ زمزم کو ہے بلکہ علماء نے لکھا نہ عرش کو ہے نہ کرسی کو ہے جہاں حضور علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ گر ہیں اس جگہ کی اتنی فضیلت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ ستار ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام فرشتے آن کر حضور پر درودو سلام بھیجتے ان کی تبدیلی جو وہ نماز اثر میں ہوتی اور یہ بھی حدیث کے شرح میں لکھا کہ ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار شام جب آئیں تو ان فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آئے گی اللہ تعالی کے یہاں اتنے فرشتے ہیں اعلی حضر فاضل بریلوی کا ایک رسالہ ہے تخلیق ملائقہ فرشتوں کی کثرت کیا ہے انسان سے کئی سو گنا اس زمین پر جن اور جنوں کو قابو کرنے والے کئی ہزار گنا اس سے فرشت اتنی مخلوق فرشتوں کی اور فاضل بریلوی نے اپنے فتوی میں لکھا کہ جبریل علیہ السلام جن کے چھ سو پر جس کا ذکر مولانا نے مسلم میں کیا اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین بھی اس کو رکھنے کے لیے کافی نہیں اتنا بڑا پر یہ روزانہ آب کوسر میں یعنی اس میں حوضے کوسر میں ہوتا لگا اور ہوتا لگانے کے بعد نکلتے ہیں نکلنے کے بعد جب اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ایک ایک قطرے سے ایک ایک پرشتہ مہاراج وجود میں آتا ہے تو اب ستر ہزار جو صبح آئے ستر ہزار شام ان کی قیامت تک باری نہیں آتی اور اعلی حضرت امام ہل سنت رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہیں ایک میں کہ معصوموں کو تو ہے عمر بھرم میں ایک بار بار جو معصوم ہیں فرشتے ان کا حال تو یہ کہ پوری عمر میں انہیں ایک حاضری نصیب ہوتی ہے مدینہ شریف معصوموں کو تو ہے امر بھرم میں ایک بار بار اور آسی پڑے رہے تو کلا عمر بھر کی حضور کے غلاموں کی فضلت یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو پوری عمری مدینے شریف میں گزار دیں یہ وہ شرف ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل بھی. نہیں اب آپ سمجھ گئے کہ حاجیوں آؤ شہین شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اب آئیے جو نہ مانے اس کو ہم دوسرے فلسفے سے سمجھاتے یہ بتائیے حضور علیہ السلام بھی مخلوق اور کعبہ بھی مخلوق کعبہ خدا تو نہیں کعبہ بھی مخلوق ذرا غور کیجئے کہ سب سے احسن اور سب سے بہترین سب سے افضل مخلوق کون ہیں نبی کریم علیہ السلام تو سلام تو پھر کیا پریشانی ہے تو ہر طرح سے اس مسئلہ کو ابھی تو بہت ساری باتیں میں نے چھو دی اس پر تو برے گھنٹے کی تقریر ہو جائے میں اتنے برک اکفائت کرتے ہیں